آغیب سے انہیں کوئی خزنہ مل جاتا آئن کا کوئی باغ ہوتا جس میں سے کھاتے اور ظلم بولے تم تو پیروی ناؤ کرتے مگر ایک اسی مرد کی جس پر جادو ہوا